اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں سورت النعام سورت العراف جن کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں اور میں نے ابتدا ہی نرض کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورتیں مکی ہیں دو ہی مدنی ہیں انفال اور توبہ یہ دو مدنیات ہیں ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی صورتوں کے ساتھ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نام اور آراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ضابطہ اور قائدہ رہا ہے قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم پر اڑی رہے بحثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے عذاب اس اگرچہ یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا جیسے حضرت نو علیہ السلام کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ آمورا اور سدون کی بستیوں پر ہوا کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل خرون کو ان کے محلوں سے اور گھروں سے نکال کر لا کر اور سمندر میں غرق کر دیا تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے کیونکہ حضور خود کرشی تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے اتماع میں حجت کر دیا ان پر تیرہ برس تک بارہ برس تک دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذاب لاہی کے مستحق ہو گئے تھے لیکن یہ عذاب لاہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقصار آیا ہے اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکے سے نکالا گیا جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور نا کا سمندر میں غرق کیا گیا وہ مکہ دار الحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کہ انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتھے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں سے صرف آٹھ افراد کے پاس تلواری تھی اور ادھر سے ایک ہزار پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامور سردار جو ہے وہی میدان میں کھیت رہے ستر ان کے قیدی ہو گئے ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں تک رکھ لی تو یہ عذاب کی پہلی قسطی جو غزوہ بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحلہ آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقین عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا ہالیہ اور یا تمہیں تہتے کر دیا جائے گا فیض ان سلق الشر فخل المشرقین ہے سو اب یہ انتہائی نو سمجھے کہ توہین اور تزلیل کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورج توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اتمام حجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو آزاد نازل ہوا اس کی تفصیل تو یہ تو ہے مانوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدبی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزب بدر کے فوراً بعد متثرین بعد نازل ہوئی ہے گویا کے سورہ اعلی عمران جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہے اس کا رزول اس, اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پس ہے وہ یہ غذۂ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی علا صاحب صلاحت وسلام سے منہج انقلاب نبوی کے جو مختلف اسٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی تو اس میں یوں سمجھیے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکے میں طے ہو گیا اور وہ اصل میں چار مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ہم پڑھائے ہیں سورہ سامنے آ چکا ہے کہ اس وقت حکمتا کفو ہے می کو اپنے ہاتھ بندے رکھو تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائے تمہارے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گے نو ریزنگ آفینس ایون ان سیلف ڈیفینس یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تا آ ایک طرف تو آپ حضور کے پاس جان ساروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے گزر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص با اللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لئے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالی نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف ہجرت کا اہتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینہ میں آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لیے ہجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں ظاہر بات ہے کہ ہجرت جو وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر مسکام کے لیے موزوں نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا آفینسو جو ہے آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھ مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھ مہینے میں آپ نے مسجد النبی تعمیر کر لی مرکز بن گیا گورمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دارالدوا بھی ہو گیا دارالعلوم بھی ہو گیا خانقاہ بھی ہو گئی عبادہ بھی ہو گئی مرکز ہو گیا سامعین آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواقع کرا دی ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دیا تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ وساک مدینہ مدینہ کی ایک مدافیت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینے کا بس چھ مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے چھاپا مار دستے سمجھ لیجئے کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارتی سلسلہ تھا شام کی طرف کافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گزرتے تھے بدر کے قریب سے اور بدر جو ہے بدھیرے سے قریب تر تھا بکی سے فاصلہ زیادہ ہے اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ تاج سے ہو کر گزرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے جدید اس میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ اکنامک بلاکیٹ آف مکہ آٹھ ایسی مہمیں غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں ڈیڑھ سال کے اندر چھ مہینے آپ نے وہ لیے ڈیڑھ سال اور دو سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ ڈیڑھ سال میں آٹھ مہمیں جن میں سے چار میں کے حضور خود بھی منفس نفیس شریک رہے ہیں اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں اور چار وہ ہیں کہ جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرایہ کہلاتے تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف نیوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس وہ کم ہو رہا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیٹ آف مکہ جس کے نتیجے میں مکے والے جو ہیں پھر یوں سمجھئے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکے والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکے سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہو کوئی انیشیٹو لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلا اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکے اور طائف کے مابین ہے جو سمجھیے کس قدر فاصلے پر اور وہاں مد ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کے کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرک مکے کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لے آئے کچھ سامان جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے وہ بالغنیمت سمجھ کر تو حضور اگر سے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو لیکن اب سچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا دی ڈیفیکٹو شکل یہی ہوئی کہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے آپ آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب ابو سفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت لدا پدا قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کہ اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کہیں لوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ مکے جاؤ کہو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد صحیح صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مدد بھیجو اور ادھر یہ کیا کہ وہ رام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں مکے میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت پہنچ گئی ایک طرف وہ نخلا سے لوگ روتے پیٹتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آ گئے ادھر سے وہ آ جو ابو سفیان کا بھیجا ہوا تھا دوڑو دوڑو دوڑو تمہارا کافلا محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فراہم کیے گئے اور سو گھوڑوں کا ایک مسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکے سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو ہم اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینے ہی میں آپ نے یہ جو ہے ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے جب کافلا جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینے میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں ارض کروں گا جب ہم آیتیں پڑھیں گے پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس کو پہلے اطلاع نہیں تھی اسی لیے جو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس نیزا تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا تلواریں آٹھ تھیں گوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لیے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے نا کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر وشکر تو آ رہی رہا جب آپ کو سفر طے کر کے مکہ سفرہ تک پہنچ گئے تو وہاں وہی آ گئی اور آپ کو اتلا بھی پہنچ گئی اتلا بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مکے سے چل پڑا ہے اور وہی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لی سے شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت دو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفراہ میں یہ اصل میں جو چیزیں سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے نیک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صاحب کی سیرت کو بچائیں اس کے دفاع کریں ان کا نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اس حضور نے تو جو جنگیں کی تھیں وہ صرف مدافعانہ تھی ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں مولانا علامہ شبلی رومانی رحمۃ اللہ علیہ نے جی. میں ان کا نام ادب سے لوں گا اس لیے کہ سر سید احمد کے زیر اثر تھے اور وہ جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلا آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ غذوات اور سرایہ ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حدود کی طرف سے ہوا ہے تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضہ تھی وہ دور کا گزر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرے اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد ایک انقلابی جد و جہد ہے اس انقلابی جدوجہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باقی کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظاری کرتے رہیں یعنی یہ جس کو ہم کہتے ہیں کوئی ایگزٹینس پیسفل کو ایگزٹینس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہیں مردہ ہیں تو مجبوری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے اگر وہ مغروبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل عباد میں جان بھی ہو تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں جیسے حضرت عبو بکر نے فرمایا تھا ایوبد الدین وانا حری کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے بھی دی دین کے اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق وحمد الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے واضح ہو چکے ہیں بہر اتنا پس منظر جو ہے جان لیجئے اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ مبارکہ کا کاغذ چاہیے تقریباً ایک خطبہ ہے تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل لیکن اس میں ایک خاص مسئلہ پہلے شروع میں لے آئے اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی سورہ توبہ کے جو ترتیب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں بس ترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیش نظر رکھ لیا تفسیر مکمل کرنی ہی ہے لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خرجان پیدا کر دیے وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمایاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزوہ مدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا پہلی جنگ تھی غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا قانون کیا ہے اس کا ضابطہ کیا وہ معلوم نہیں تھا اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کہ باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا اب لوگوں نے یہ سبجہ جگہ بدر میں جس جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے معمور تھے یا پہلے پر تھے ہم تو مال جمع نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا لیکن یہ کہ ان کے ان کی حیثیت ہوتی ہے وجاہت ہوتی ہے تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو کس کا کتنا حق ہے تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے سورت شروع کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ بلکہ کیٹگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کاٹ دی اس کی لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط سورت میں مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال یس القابل انفال اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھا انفال جمع نفل کی نفل کہتے ہیں کسی اضافی شہر کو جیسے نماز فرض ہے یہ سنت موقع ہے یہ فلاں ہے یہ نفل ہے اضافی ہے آپ کی مرضی پر ہے پڑھیں نہ پڑھیں تو جو کہ جنگ میں اصل سے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے مال غنیمت تو ایک اضافی شہ ہے بونس ہے جو مل گیا ورنہ اصل شہ جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی لوٹ مار میں اصل شہ جو ہے وہ, وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا یس القال الانفال اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں قور الفال ور رسول پہلے تو جڑ کاٹتی مسری کہہ دیں کہ الفال کوئی کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں لاؤ سب جمع کر دو یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے لہذا کسی کا کوئی حق نہیں زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سبھالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھیے تو آگے دیجیے بانٹ والی بات ہے پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا بر الفال اللّہ و اللہ کا تقوا اختیار کرو وہ اسلحم اور اپنے کے معاملات کو درست کرو وہ تو اللہ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو ان اگر تم مومن ہو بویا کہ جڑ ہی کاٹ لی کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے